بس الحق کا اور دیکھو اے بنی اسرائیل کے علماء حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرنا تلبیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جائے دودھ میں پانی شامل کر دیا جائے تو تلبیز کا مطلب یہ ہوا کہ ادھوری بات نہ کرو مفسرین کہتے ہیں ادھوری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو بات سچ اور اس میں تھوڑا سا جھوٹ بھی ملا دیا اگر اعتراف کرنا پڑ جائے کہ دین کا وہ کام جو کوئی اور کر رہا ہے تو اب اقرار تو کرنا ہے یہ تو کہنا ہے کہ ہاں وہ بھی دینی کا کام کر رہے ہیں لیکن جی نہیں نہ چاہتا جی چاہتا ہے کہ بس ہماری ہی تعریف ہو تو پھر یوں کریں گے تلبیز کہ ہاں دین کا کام تو وہ بھی کر ہی رہے ہیں مگر اس زمانے کے مطابق نہیں ہے یہ جو ساتھ ایک بات کہہ دی نا کہ اس زمانے کے مطابق نہیں ہے یا اس میں کوئی عیب نکال دیا یہ ہے تلبیس کہ حق بات بھی کہہ دیں اور اپنے آپ کو بچا بھی لیں دوسرے کے دل میں شک بھی ڈال دیں اللہ نے اس سے منع کیا کہ تلبیس نہ کرو صاف بات کرو یہ نہ کرو کہ حق میں باتل کرزب اللہ یہ اس طرح کی گمراہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو بدنام کرنا ہونا تو یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں محلے میں کوئی آدمی ہوا اور مولوی صاحب کے ساتھ اس کی نہیں بنتی وہ بےچارا کہیں سچ بول بیٹھا فرض کر لو تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی ایسا ہے کہیں گے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے ہمیں تو نہیں کہتا تاکہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس کی بھی بدنامی اچھی طرح ہو جائے اسے بھی پتا چل جائے کہ بولنا نہیں ہے یہاں بس چپ رہو جو مرضی ہو جائے یا یہ ہے تلبیس حق اور باطل کو ملانا یہودی یہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی پوچھنے جاتا کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں کہتے تھے ہیں تو یہ آخری نبی بالکل تم انہیں مانو ان کی پیروی کرو مگر جہاں تک میرا تعلق ہے میں ابھی اور دلائل کے انتظار میں ہیں تو یہ آخری نبی مگر پتہ نہیں اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اونٹ تو حرام ہے ہاں تو یہ وہی نبی علیہ السلات لیکن یہ غنیمت کا مال کھاتے ہیں اور غنیمت کا مال انبیاء بہم السلام نہیں کھایا کرتے تھے یہ اس طرح کے جملے جو ہیں یہ اب بھی مستشرقین یہاں یہ کرتے ہیں کہ کتاب پوری لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اچھے تھے ایسے تھے ایسے تھے اور دو چار جملے درمیان میں ایسے لکھ ہے کہ لیکن ان میں یہ کمی تھی یہ کمی تھی یہ ہے وہ چیز اللہ نے کہا ہے ابن اسرائیل کے علما حق اور باطل کو گڈمٹ مت کرو وسط ملحقہ اور تم حق کو چھپاتے ہو یہ تو صاف طور پہ حرام بات ہو گئی حق کو چھپانا پہلے کہا کہ گڈمٹ نہ کرو حق کو الگ اور باطل کو الگ کرو اور پھر فرمایا حق کو چھپاؤ بینا وان تم تالمون اور تم ہلاکے تمہیں علم ہے یہ جو لا ہے نا اس آیت کے آغاز میں کہ نہ کرو یہ دونوں جگہ لگ رہا ہے آپ دیکھیے ولاتل بس الحق کا ولا تک الحق ایسے ہوگی یہ عبارت کہ نہ تم تلبیز کرو حق اور باطل کی گڑبڑ اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ اس لا کے تحت جو دونوں آ رہے ہیں